اللہ الرحمن اللہ ماشاء اللہ علی محمد محمد. اِس اللہ صحمد علیہ محمد مطبب حضرت سنگن شمہ موجود تمام خارحان اگرامی اور ساتھی دوسرے تمام سامع خارحہ اگرامی کو شمہ سے سلام عرض کرتے ہیں اور فق اللہ سلسلے درخت جو ہے درست نمبر چھتیس سکسٹی تھرٹی سکس اور صفا نمبر ففٹی سیون ستاون اور ستر نمبر پانچ سے جو ہے یاش کا در ہوتا ہے تشہد کے بارے میں تھا ہمارے بات تشہد کا ہے جس کے اندر چار واجبات ہیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی اور پھر محمد و آل محمد پر دروت یہ تشہد کے اندر واجب کا علمہ تھے اس کے علاوہ اس کے اندر جو سنتیں بھی تھیں شروع میں جو دعائیں ہمیں اضافہ کرتے ہیں بسم اللہ وحمد شکل میں اور پھر وہ تکب الشباتوں والے پیراگراف علامہ میں آخر میں علامہ محف اللہ علیہ پیراغف یہ سب سنت حصہ ہے یہ تشہد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری تشہد جو عالم اسلام کی زیادہ تر اہل سنت برادری پڑھتے ہیں وہ تشہد بھی پڑھنا صحیح سا فرماتے ہیں اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہیے اس کو پڑھیں کیونکہ اس میں بھی یہ چار واجبات پورا ہے اس کے علاوہ کچھ اضافی دعائیں ہیں یا آپ اللہ وال تشود پڑھیں جو ہم ہمارے اندر رواج ہے اس کو پڑھیں آپ کی مرضی جس کو پڑھنی چاہیں دونوں سے یہ فرمایا فرماتے ہیں اما یا تشود ان الفاظ میں پڑھیں بہاض ان الفاظ میں پڑھیں اطحیات اللہ یعنی تمام عبادتیں اللہ کے لئے وطحیات المبارکات اور وہ عبادتیں جو بابرکت اور طیبات پاک پاک مزاقیات ستھری عبادتیں سب اللہ کے لئے ہیں سلام النّنبی سلام آپ پر اے اللہ کے نبی ورحمت رحمۃ اللہ و اللہ کے رحمت البرکت آپ پر نازل ہو سلام العلین اور ہم پر بھی اللہ کے طرف سے سلامتی نازل ہو عالۂ اباد اللہ ص اور اللہ کے تمام بندوں پر بھی سلام ہو پھر اشد میں گواہی دیتا ان یہ کہہ اللّہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہاں سے واجب یہ اوپر تک سنت ایسا ہے یہاں سے واجب حیثہ تشود کا شرورا ہے تو اس میں اللہ کی وحدینت کی گواہی ہو گیا واشدان اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہے اس میں رسالت کی گواہ ہو گئی پھر اللّہ صلی اللہ علّہ محمد وعلّہ علیہ محمد اللہ اپنے رحمت نازل فرما اللّہ اللہ صلی اپنے رحمت نازل فرما اللہ محمدن محمد صلی اللہ علام پر و علی محمدن اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وبارک و, و سلم اور ان پر اپنے برکاتِ نازل فرما اور ان پر سلامتی نازل فرما کما جس طرح صلی تو انہیں اپنے رحمت نازل فرمایا وبارک تھا برکتِ نازل فرمایا وسلم تھا و سلم تو سلامتی ناظر فرمایا علی رحیم رحیم علیہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ صلاحۃسلام پر وعلیٰ علیہ ابراہیم اور علیہ ابراہیم علیہ صلاحت پر یہ عال ابراہیم میں تارجن بنی سائل کے سارے انبیاء جو ہے حضرت ابراہیم کے میں چلے جاتے ہیں کیونکہ بنی صاحل کے جو ہے حضرت اساق سے پھیلا حضرت اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یاقوب حضرت یاقوب کا نام بنی اس کا نام جو ہے اسرائیل تھا جو اسرا عربی زبان میں یہ عبرانی زبان میں عبد کے معنی میں عیل اللہ کے معنی معنیٰ وہ عربی میں عبداللہ کا متبادل ہے حضرت یاقوب اللہقب تھا حضرت یعقوب کے بارے میں بیٹے تھے اسی سے یہ بن سائل پھیلا ہے تو لہٰذا جو ہے اس میں جس طرح مورخین فرماتے ہیں کم سے کم ستر ہزار کے قریب انبیاء بنی اسرائیل کیا یہ ہیں بولتے ہیں اِن مین الاعظم پہ عمبر جو ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آتے صاء اللہ یہ عظیم دو الاظم پہ عمبر بھی بنی اسرائیل اور خود ابراہیم علیہ السلام الاعظم پہ عمبر ہیں فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر اعلیٰ آل ابراہیم پر جس طرح تو نے اپنے و سلام نازل فرمائے ان دگا بے شک تیری ذات حمید البت ہی جو صاحب ہمت والی بادشاہ جو تعریف کے لائق بادشاہ ہے مجید الزی والی بادشاہ ہے یہ جو ہے دعا ہے اس کے بعد اللہ ماف اللہ نہ پڑھ لیں اور اللہ محف اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سلام پھیر سکتے ہیں ہاں اللہ محفلہ پڑھنا بھی سنت حیثہ ہے اور کو بھی بات پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے تو یہ بھی تشود ہے اس میں بھی وہی چار واجب ارکان اس تشدد کے اندر بھی ہیں اور ہم جو عام طور پر پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ واجب تشدد ہے باقی جو ہے اوپر نیچے جو اضافات ہوا ہے وہ دونوں میں سنت حصہ ہے جو اللہ کی تمجید و بزرگی پر دلالت کرنے والی کلمات اور ایک اہم ترین چیز جو آلوزی میں رکھو محمد اور آل محمد پر جب تک درود نہیں بیچیں گے نماز صحیح نہیں ہے محمد اور آل محمد پر بھی اس لیے تمام مسلمان جو یہی تشدد پڑھتے ہیں تو اس کے اندر محمد اور آل محمد جو ہے ان پر درود موجود ہے ہاں یہیں سے مسلمانوں کا سمجھ میں چاہیے بھائی جو ہے نماز جو دین کا ستون ہے اس میں آل محمد پر درود بھیجنا واجب ہے تو نماز سے باہر فرقے سے جو ہے آپ درود کو چھوڑ کر درآ محمد پر درود بیچتے ہیں صرف صلی اللّہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں بھائی صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا علامہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد پڑھنے کے حکم یہ پہ امر کی طرف سے جب اللہ نے قرآن باغ میں جو ہے ان اللہ ملائے کا تو سلّبی والد نازل ہوئی ہے اللہ کہ اللہ اور فرصے محمد پر نازل کرتے مومنو تم بھی محمد پر درود نازل کرو ان پر درود بھیجو اللہ اور فرست درود بیچے ہیں اس کے ذیل میں جو ہے پیا صاحب نے کہا جو ہاں ہے جی ہے اللہ کے نبی جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم جب مجھ پر اس عہد پر عمل کرتے ہو مجھ پر درود بھیجیں گے تو دم بردا درود مت بھیجو لسلم علیہ و صلاۃ تلمب تم درود مجھ پر نہ بھیجو تأ صاحب حیران ہو یا رسول اللہ دم برعیدہ درود سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا دم درود سے مراد یہ ہے مجھ پر درود بھیجے یعنی اللہ مََ اللہ محمد وال محمد تو پڑھے لیکن وہ آل محمد نہ پڑھے تو یہ دم درود ہے یہ درود مجھے پسند نہیں ہے جب بھی میرا نام لے لو میرا آل کا نام لے لو کیونکہ میں اس دین کو لانے والا ہوں میرے میرے آل اس کا محافظ سہنے کا آوان ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ہاں جی اور اس تاریخ گاہوا ہے تمام ہمارے ایمہ سب جو ہے اسی دین کی پازداری میں بے جرم سب کو شہید کیا گیا ہے گیارہ ایمہ شہید ہیں ایک پردہ اغیب میں ہیں جس طرح حدیث آتا ہے آپ کو بھی شہید کریں گے ہاں باقی اس کے علاوہ بھی عالم محمد کے کتنے عاشق کتنے موالی اور خدا علمہ کے اولادوں کو تاریخ میں حجاز بن یوسف جیسے ظالم لوگوں نے اور یزید جیسے ظالم لوگوں نے بنی امیہ بن عباس کے خونخواہ لوگوں نے کتنوں کو شہید کیا ہے تاریخ اس کے گواہ ہے تو اس وجہ سے عالم محمد ہی ہیں وہ عظیم حسین جنہوں نے اسلام کی سرپرستی کی اسلام کو جو ہے شرک کفر اور گمراہیوں سے بچایا اور اس کے صحیح رہنمائی کی اس لیے وہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان پر درود بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے محمد نبی خود پر درود بھیجنا ان کے بغیر آپ نے قابل نہیں فرمایا آپ نے منع کیا ہے یہ ہمارا اعتقاد ہے میرا زان میں پھر آگے فرماتے ہیں واما یہ تو آپ کو دو تشود دے دے پھر فرماتے ہیں وائما پسیقتِ نوخرا یا کسی اور الفاظ میں بھی آپ تشدد کو پڑھ سکتے ہیں اور تتقار لیکن یہ چار چیز کا ہونا واجب ہے اس میں یہ چار چیزوں کو ہونا جو آپ کو عرق و واجبات تشود کا ہے اور محمد اور علّہ آل کی وحدانت کی گو ہے رسول کی رسالت محمد المحمد پندرو یہ چار چیزیں ہونے کے بعد باقی جو اللہ کی عظمت جلال دلال کرنے والی کلمات جیسے کوئی اور الفاظ میں بھی آپ تشہد پڑھ سکتے ہیں تو فرمائی وی معیار بھی اس وقت نغلہ کشورالفاظ میں تدکار و الحاظ سیاح جو ان الفاظ کے نزدیک ہو امن عجاز انحاظِ لالفسیہ اور اگر کوئی ان سے ہوں گے نہ پہلا نہ دوسرا دونوں وہ عربی میں نہیں بول سکیں تو پھر یجو عد اللہ تو جائز اس کے ترجمہ تو اس کا ترجمہ پڑھنا اور کوئی اس علوی کو تشدد کی صاروی کو یاد نہ کر سکیں اس کے زبان پہ جاری نہ ہو وہ نہ پڑھ سکیں تو جائز اس کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھنا بے جائز ہے بے آئی علسان شاہ جس زبان میں بھی وہ چاہیں جس زبان میں وہ چاہے اس کا ترجمہ پڑھیں تو بھی اللہ کو قبول کرے گا کیونکہ ہاں جی اللہ کسی زبان کے قید میں نہیں ہے اللہ زبان کے قید سے ہاں جی وہ خود تمام زبانوں کا خالق ہے لہذا اس زبان میں نہیں عربی میں جو جامعیت ہے وہ دوسری زبانوں میں لیں لہٰذا عربی افضل ہے لیکن اگر آدمی عربی میں نہیں بول سکتے تو وہ اپنی زبان میں بھی تشہد کی کلمات کو ترجمہ اس کا صحیح ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اب تشہد ختم ہونے کے بعد پھر سلام کا مرحلہ آتا ہے تو آٹھواں رکن جو ہے سلام ہے فرمایہ و اور نماز کے ارکان میں سے ایک سلام ہے وہ ہوا من العرکان الزام الواجب تھی اور وہ وی یہ سلام پھر نہ بھی من الرکان الزام الواجب آپ الٹا تجمہ کریں واجب بڑے یعنی نظام ارکان ارکان میں سے ایک ہے یعنی سلام بھی نماز کے واجب بڑے ارکان میں سے ایک ہے کتنی دفعہ مرتاً صرف ایک دفعہ پھر اختتام صلاح نماز کے اختتام پر نماز کے ختم ہونے کے مقام پر اینڈ پر ایک دفعہ آپ نے سلام پھیرنا ہے یہ و خروج انہا اور نماز سے نکلنے کے لیے نماز اور اسی سلام کے ساتھ آپ نماز سے خارش ہو جاتی ہے اور نماز سے خارش ہونے کے لیے آپ نے ایک دفعہ نماز کے اختتام پہ سلام پھیرنا ہے اب سلام پھیرنے کے لیے جو الفاظ ہے وہ کیا ہے اکمل سلام پھیرنے کے لیے کامل ترین الفاظ یہ ہے آن یا اقولی ہے کہ آپ کا ہیں؟ کہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کہ ہم سب یہی پڑھتے ہیں یہی یاد ہے ہم سب کو ہاں جی علبے سے ہم نے قاعدے میں یہی یاد کیا اور فکر میں بھی یہی ہے تو ایک تو یہ السلام علیکم و اللہ اللّہ وبرکاتہ السلامِن سلام ہو تم سب پر اور رحمت اللہ کے برکاتیں ہو تم سب پر اللہ کی رحمت اور برکات ہو یہ سلام کے الفاظ سب پڑھیں ملطف علای دائیں طرف رخ پھیرتے ہوئے ملطف رخ پھیرتے ہوئے عللیامین دائیں طرف دائیں دا رخ پھیرتے ہوئے آپ سلام کا یہ کلمہ پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ و تم سب پر سلام ہو ہاں جی اور الرحمت ہو اور رب اللہ کے بارکا تم سب سے کون لوگ مراتے ہیں ہاں جماعت میں ہو تو جو لوگ جماعت کے اندر حاضر ہے وہ مراتے ہیں ہاں جی ان کو سلام کر رہے ہیں پلس آپ کے جو کرام الکاتبین فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام بہت سے فرشتے فرماتے ہیں جب مومن نماز پڑھنے لگتے ہیں اس میں وہ حاضر ہو جاتے ہیں ان سب کو بھی سلام ہے اس کے علاوہ جو جو اس کائنات کے اندر ہمارے نماز کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی سلام پیش کرتے ہیں پھر جو ہے السلام علین اور ہم اور سلام و ہم پر وعلا عباد اللہ سعلیٰن اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام و حضان گرامی اس دعا کے زرم الطف اللہ علیہ صاحب رخ پھیرتے ہوئے بائیں جانب ہاں جی بائیں جانب رخ پھیرتے ہوئے آپ اس سلام کے کلمات کو پڑھیں گے یہ سلام کے کلمہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اس میں فمتیں اللہ ہم پر سلامتی نازل ہو ہم پر تیرے سلام سلامتی نازل ہو اور والا عباد اللہ صالحین اور تیرے تمام صالح بندوں پر تیرے تمام نیک بندوں پر جو ہیں سلام ہو اس والا عباد اللہ صالحین کے ذریعے سے آپ آدم علیہ السلام سے لے کر ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا صالح ہونے میں کوئی شک نہیں اولیائی امت محمد شاہین فرمایا تین لاکھ سے زائد تو وہ بھی صالحین میں شامل ہے تمام فرشتے بھی اس میں شامل ہیں جنات میں سے بھی جو, جو سالے ہیں وہ بھی سب اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور تا آخرین نفر اس کائنات کے اندر جو اس دنیا میں آئیں گے اور وہ سالے ہونے کو کار ہو آپ ان سب سے اس مبارک کلمے کے ذریعے سے اس دعا کلم چونکہ سلام دعا ہے سلامتی کی دعا ہے یعنی اس اس دعائیہ کلم سے آپ ان سب سے اپنے رشتے جوڑتے ہیں کہ میں اس اللہ کی صالح جماعت کے ساتھ ہوں ان سے میری محبت ہے ان سے میرے تعلق ہے چونکہ ہم دیکھو ہم ویسے بھی دعا کس کو کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہو ان کو سلام کرتے ہیں جس کے آپ کے دل میں کچھ احترام آپ ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہے کہ آپ اس دعا کے یہ کہتے ہیں مجھے جن لوگوں سے تعلق ہے جن سے مجھے رشتہ ہے جن سے مجھے محبت ہے وہ اللہ کے صالح بندے ہیں نیک و کار لوگ ہیں ہاں جی اللہ والے ہیں صالح بندے ہیں ان کو ان برے اللہ مشہم ہم پر اور تیرے تمام صالح بندوں پر درود سلام ہو ان سب پر تیرے سلامتی نازر ہو تو یہ اسلام جو دعا یا کلمات ہے اللہ نے خود سکھایا یہ سلام پر نبی نے سکھایا تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے ہاں اور اس دعا کے ذریعے سے آپ تمام امبیا سے اولیاء سے علم علیہ سلام سے اور تمام صالحین اس ہمارے نبی رحمت کی امت اور طبقہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں جو اللہ کے صالح بندے آئے ہیں اور قرآن باغ میں تمام انبیاء کے لیے حفظِ صالح استعمال ہوا ہے تو ان سب سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں جب آپ سلام پھیر رہا یہ جملہ بولا اپنے دل میں آپ ارادہ کریں کہ اللہ تیرے ان تمام مغرب بندوں کو دل و جان سے میرا سلام ہو تو یہ سلام ان سب کو پہنچے گا ان سب سے آپ ایک رشتہ جوڑے گا ان سب سے رشتہ جوڑنا ان سب سے محبت اور عغدت کا احسار یہ این ایمان ہے اور یقیناً آپ جس سے محبت کریں گے جس سے رشتہ جوڑیں گے پیغمبر صدم کے حادثی سے مود قربا میں من احبا قومن جو جس قوم سے محبت کرے گا حشیر ممکل کا من انہی کے ساتھ معاشر ہوگا ایک اور حضم فرمائے من احبا قمن حشیر زمرہ تیم جو جس قوم سے محبت ہو کل قامن انہی کے زمرے میں معشور ہوگا جب آپ ہمیشہ پوری توجہ کے ساتھ دل و جان سے مکمل ارادے کے ساتھ یا اللہ تیرے تمام صالباندِ عدم سے لے کر ہاں قیمت تک آنے والے تمام سالے بندے ہر ہر نوی اور ان کی امت میں موجود صالح بندے امت محمدی اور آپ کے اندر موجود تمام صالح بندوں کا میں سلام پیش کرتا ہوں تو یقیناً آپ کو ان سب سے رشتہ جوڑے گا اور یقیناً کل قیمت میں آپ اسی صالحین کے زمرے میں ہی آپ مشور ہو جائیں گے انشاءاللہ بڑی خوبصورت دعا ہے کاش مسلمان اس دعا کو جو ہے اسلام اس کو صالحین کے ساتھ تک تعلق جوڑتے ہیں نماز کے اندر لیکن نماز سے باہر آتے ہیں تو جھگڑے فساد فدنے ہاں جی الزام تراشی بہتان تراشی یہ سوچ سے سمجھ سے بالا تر ہے مسلمانوں کو خصوص سمجھنا چاہیے بھائی اس میں تو رشتہ ہمارا صالحین کا ہے اور صالحین کے لیے ہم سلام بیچ رہے ہیں سالین سے ہم محبت و مغندت کا اظہار کر رہے ہیں اللہ و نبی نے حکم کیا تم صالحین کو سلام کرو نماز کے اندر ان کو سلام کرو نماز سے نکلتے ہوئے ان کو سلام کرو تو یہ بہت ہی قیمتی ہی بات ہے ازان کرامی اللہ آپ سب کو سلام میں رکھے آج کے دس پر اتفاق کرتا ہوں